Some أعوذ بعفوك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم صدق الله مولاه نعوذ بنه وصدق رسوله يا يا رسول الله محترم محمد الییاس بھکو صاحب نے بچن محترم محمد ابیاس صاحب ضلع پنج عزیزان دی شادی خانہ آبادی کے موقع اجدائے روحانی اجتماع روشن کر رہا ہے بڑے عرصے تو شادیا ندے لگے آئے نے پشا ہٹا دے لگے آئے نے بڑے عرصے تو اللہ حج شان شاہ رحو نے ناسازگار حالات کے اندر کامیابی اتا فرمائی پرور دے عالم خاجگان چشت اہل بحشت کا سدکار آباد اور شاد رکھا اس موقع پہ اس موقع ناچیر جس موضوع پہ بیان کرنا چاہتا ہے اللہ حجلہ شاہو کی مدد توفیق کے اس موقع پہ اللہ شان و کی مدد توفیق بندہ ناچیز جو مسئلہ بیان کرنا چاہتا ہے وہ ہے یزید کے متعلق مسلح کے اعتدال <اللام> یا یزید کے متعلق غلو کی مذمت اسی <اللام اللام> <اللام اسلام> اس وجہ اج ایک تازہ ترین ایک خبر پہنچی منوں ضلع شیخو پورے تو اتے کسی حبیس اور انگریزی لونڈے لاؤڈے نے غالیاں بکواسات کی ناچیز دے متعلق اتے مولانا محمد حنیف صاحب نے لیے انہوں کے ایک رشتے دار مولانا صاحب وہ بھی اس جلسے دے اندر مدوب سن ان روکنے دی کوشش کی انہیں لڑائی فساد بنا پھر وہ تے چلا گیا اتوں کے رابطیا انہیں اباریا انہوں مول صاحب اور گھر آن کے گھر آ کوب کیتا ماریا کٹیا پوس بلا لیجنسیاں بلا لی خیر بحمد ہی تالا اس پنڈ دے کچھ دوست مانے آئے رکاوٹ بنے بھائی پر سپرد نہیں کرنا یہ وقت ناچی خبر پہنچی بہت غصہ آیا پتا کیڑا کہڑا خبیس ملا سبیس ملا اگر میرے بیان کردہ یزید متعلق میریاں بیان کر وضاحتان وہ او یت یدید اور جدید حمایت سمجھتا ہے تے پھر انہوں بھی تسلیم ہے سب نو تسلیم ہے کہ وہابی اور دیوبندی مذہب کی دی ایک پوری جماعت یزید عرصہ دراز تو رحمت اللہ کھڑے لگے آئے ہیں اور انہوں کتاباں محفوظ ہیں جبکہ میرے کو ایسا لفظ کوئی نہیں پھر دے ہاتھ چ ہاتھ پا کے تھے نورانی تے سارے اتحاد کر کے ہم ایک ہیں بن کے سریام ایلان کرتے بھی رہے الیکشن تے بھی نو ایک کر کے ووٹ لڑے گئے نے لکھ لا لانت اس کتے ملان دے کنجرا انہوں دے کٹھے لڑائی کھڑے جے تے چشتی یزیدی بن گیا چی یلاف طفان کھڑا پہ کر دے جے یہ مطلب ہے کہ ٹکر ایران دا بہت ہی لبن لگ پیا <shower> میں ایسے لانتی غلوب دے گلب پھر ایک بار نواں سوٹا پھیرنسے اے اج کے موضوع انتخاب کیتا ہے یہو جہاں لوڈے کتوں پتا لگ جاوے ہم, جب ہم پہلے ہزار بار سوچتے رہتے ہیں حالات اور شریعت کو ہزار بار سوچنے کے بعد جب حق سامنے آتا ہے تو لوگوں کو پیش کرتے ہیں پھر ساری دنیا مقابلے میں کھڑی ہو جائے تو ہم واپس قدم نہیں اٹھاتے پہلا سوچنے حق معلوم ہو جاوے تو پھر برملا ڈنکے چھوٹ دے بیان کرنے چیلنج کرنے جے کوئی اپنے بدماشی کے لوگ راہ دو پشا پھیرنا چاہے ادور پاک دا کا سدکا یہو جہتوں نو جتی دی لوگ دے لو نہیں لکھا میں اس واستے الحمد للہ اس مسئلے اٹھایا ہے اس با جا اج کا واقعہ یا وہ دو کٹے جڑے نے سارے وہ ہوئے اس بات کی دلیل اے کہ اسان اصا جس طرح سمجھتے سسلے دڑی وڈیا لانت لکا دے, دے, دے پی گئی اور بہت غلب اور یہودیت شیطانی کا شکار ہو چکے ہیں یہ سبائی نسل بن گئے ہیں لہذا اس مسئلے اعتدال پہ لیاؤ تاکہ دو مقصد حاصل ہوں ایک تو صحابہ کا دفاع صحابہ کی عزت محفوظ ہو دوسرا لانتا رخ یہودی کی طرف ہونا چاہیے یزید کی طرف نہیں ہونا چاہیے کیوں کہ یہودی اصل وہ شر اور کتنا ہے جس لانسی نے دنیا میں کربلا کی آگ لگائی تھی یہ کربلا کی آگ لگانے والا حقیقت میں یہودی ہے عبداللہ اللہ بن سبا دی نسل سی پاک حسین نو خات لکھا اللہ مارا ایس دنیا میں چلی اسلام دے خلاف جتنا طوفان اٹھ کے دنیا چھا گئے اور اسلام اور مسلمان نو مٹا دتا ہے وہ بھی یہودی یزید نہیں یہودی ید نہیں یو تو اصل لانتی دشمن جہا ایڈا بڑا ہے جنہوں سینے دے رکھ کے قوم روزانہ دل دے دجبے کر دی دل چ بٹھا کے روزانہ دل اگے جکان سر پلے رب اگے جھکد دل جہدے اور کسٹری کے اگے جکدی حالات سا فرد بند اصا اس مسلمان ن اس دشمن متوجہ کریے اور یہ غلوب اس قدر اس قدر غلوب کہ یزید نو سارے تو کافر سمجھنا سارے دشمن تو اسلام ود دشمن سمجھنا او دا نام نہ نا گوارا کرنا کہ یزید نا پتر کوئی نہیں رکھ سک پر کا نا رکھ بلکہ اس حد تک کتے دے پتر پیدا ہو گئے کہ حضرت معاویہ دا نام رکھنا گارا نہیں بچیاں دا بچیا پتہ نہیں اس گل کا کہ کن لاہور اور برابل پنڈی دے خنزیر جنہ تقریر چھیا ہے جنہیں کتاب چ لکھا ہے کہ معاویہ کا مانا تو بوکتا کتا ہوتا ہے تم کیوں رکھتے ہو یہ نام مسجدوں کے نام کیوں رکھتے ہو کا نام حنیف قریشی ہے ایک دا نام ظہور فیضی ہے لاہور ظہور فیضی ہے وہ کتاب میرے کو پئی ہے کتاب جندر لکھیا ہے لکھا کہ عجیب بات ہے مسجدوں کے نام معاویہ بچوں کے نام معاویہ اور چڑیا چڑیا اصا یہ سمجھنے کہ اگر معاویہ در کا کتا ہو اور وہ او نام تو اپنا رکھ لو تو کتے دی تو ہو ہی جانی ادھر ویخو مسلمانوں مسلمان ہمیشہ منصف مزاج ہوتا انصاف کرد ہے نا انصافی منافق کام موہم کا سمجھ آئی کہ نہیں یزید نام نہیں ہو سکتا ڈاک سارے نام ی نے ਹਰ یا نام کیوں رکھے جانے ہر بندہ ماسٹر پرو ماکر سانو مولانانا آخو سانو ڈاکٹر آخوان دا نام قبول یزید نام قبول نے واخوانا تیری گیرت یہ ماں نال کرے یزید نہیں یہودی ستر ستر نبی قتل کیتے نے یزید نہیں کیتے. کنجرا او دے نام تے رکھی کھڑا ہے بچا جمد ہے تو سکول تڈے ان دے نام د کتاباں نام دیا روڈا تام دیا بندے دے مدرسے نام شہ جیڑی انہوں دے نام رکھی دے نام میرے اگ میرے تو خلاصے کھلا چٹ دے اندر تیری پیری فکیری کا رکھ دیا گا ڈرامہ نہ کری دے جوڑے پاک دا صدقہ کا سڈے گلے کوئی چوڑی نہیں جن شرم کرنا ہسپتال دی سکول اگریجا دی تعلیم ماحول ان معاشرہ سیاست ان معیشت انہوں نے لکھ لانا پیت کہنا بھڑوا میری طرف بڑویا کوئی میری طرف جا کم تصای میں کاری نہیں ہوں اگے میں ہال وضاحت کرنا مسلک اتدال غلو ہٹا کے اتدال تک لانا چاہتا ہوں یزید کی جو حیثیت ہے اس کو وہاں تک رکھنا مسلمان کا فرض بنتا ہے وہ فاسق ہے وہ ظالم ہے فاسق ہے ظالم ہے فاسق ہے ظالم ہے, فاسق ہے, ظالم ہے جو اس نے قدم اٹھایا غلط اٹھایا اس سے زیادہ کچھ نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہیں وہ بدترین کافر ہے فلان ہے فلان ہے وہ نام رکھا تو جانوی چلا جا دے پترو ہر نام کفر دے گارا نے کیا امام حسیند جنگ کے نت لانتا نمیاں نے انہوں پوچھو کیڑے موقع تے کہ رسول اکرم نے یزید کا نام لے کے لانت کی لانت قرآن بھی انج بھئی مسلمان دنیا تو جان وقت ہر بندہ چاہتا ہے میرا آلہ تو آلہ افضل تو افضل ہوئے اچھے تو اچھا ہوئے ہے کہ نہیں ہر بندہ چاہتا ہے میرا خاتمہ سونے وقت تے سونے میں تھاڑے لفظ ہو سو رسول اکرم دا آخری وقت پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا خاتمہ شریف دنیا تو جان دے وقت تے الفاظ اور حال کیسی پتہ ہے मेरी गल समझ रहे हो पुत्र गलत आगे इत बैठे हो तो सामने आगे देश के हो <laughs> بولد مسلمانوں پتہ کوئی آپ جد دنیا تع لگے نہ آپ کی زبان شریف کے لفظ ہیں یہ نہ سمجھنا کلمہ پڑھتے رہے کلما کا اپنا سی کلما اپنا سی یہ اور رسول نے جنہوں دے بارے قبر جا رہا ہے سو لکھ نبی قبر حبیب خدا دے بارے قبر سوال یہ آپ کیڑے لفظ منہ پڑھتے رہے نے جس لئے ہویا ہے جس وقت وسال ہے کہڑے لفظ جاری سن وہ کتے ملنا سمندری آلے تو میں پوچھنا دس مین کیڑے لفظ جاری سن رسول اکرم دی زبان کیڑے لفظ جاری سن پتہ ہے جنہیں میری تقریر سنی ہونی ہے صرف ان پتا ہونا دو ہزور سرکار زبان شریف کے کیڑے لفظ اس جاری سن جسے آپ دنیا تو تشریف لے جا رہے سن کسی مائی کوئی نہیں سکے گا سوائے اور شریف اور شریف یاد صاحب نے شیر صحیح پڑھا سی چشتی دشمنی اس واسطے حدیث بھی پوری پڑھتا ہے قرآن بھی پورا پڑھتا لانتیاں نے जिथे वेखन जंगा चोखा वे पड़न कलाम सवाई जिथे टुक्र थिंदा वेख या ईरान का पैसा वेखण या हुकूमत का सरकारी फंड वेखणी उधर तुर पे ने جی روزی دے اصا وہ روزی حلال سمجھنے جیڑی اللہ رسول منو بولو لکھ لانت اس روز کی دے دی طرفوں لکھ رحمتا اس روزی تے جیڑی محمد اربی دی طرفوں آوے اصا روزی سمجھنے یا دوسری دے یا موتر کے موہرے ڈرامے پوترا اصا اللہ دے فضل لتاڑ آل جانے چٹو سڈے کے کی کلو گا بولو ادھر کی کی بات مو شریف تو نکل رہے سن کیا یزید لانت سی یقینی اے سن اے میرے ہاتھ بخاری سن اے اے سونے دے لعنت اللہ یہن سارا اتخذوا قبور میا فرمایا یہو دو نسارا دلانا دو بار بار عبداللہ ابن چادر ہٹا لے سن جس نے چادر ہٹا دے سن دے فرما دے سن لانا اللہ یہو دن سارا خدو کبورا بیا مساجد فرمایا یہو دیا عیسائی دلانا دو وے اپنے نبیاں سجد گا بنا لیا بار بار یو داجتے رہبوبے خدا سلے آخری لمح شریف یہد نظارہ لانت گزرے نے یہود نظارہ لانت بھیج دیا گزرے نے جدید لانت نہیں یہود یہوت لانت یہ مطلب سڈا چشتیاں کا دے محبوب دا خاتمہ دنیا کائنات کا ہر انسان دے خاتمے نالوں ہو نہیں ہونا اللہ نے اپنے حبیب واسطے جیڑا حال پسند کیا ہونا وہ دے حال ہو سکتا مرو بولو مرو بولو اے یہ کئی کتے نے میں مزاقے جگہ دے کسی حکمت کسی جگہ کے کسی مزاق لانچ بھیجنے لگ جائے میں کتے اٹھے پاگل زمانے لگے پھر ہرامی کہل گیا کنجرا جا پا رہا ہوں وہ میری تحری کی وجہ پا رہا ایڈے سورا کے سور بھی لہن دنیا دے سمجھ نہیں لگی وہ جڑا پا رہا ہے وہ وہ وہ کون تحریک اندر پیدا ہوئی تو مسلمان وہ سمجھ آئی کہ نہیں باہر شورت حجرے کی جوہر سے بھی پتا نہیں پیدا ہوگا کی جوہر سے اللہ نے اپنے حبیب آلہ حال پسند ہے کہ نہیں کچی بولو نا تاتمہ آلہ کو خاطمہ آلہ چاہیے جیڑا حال خاتمہ رسول اکرم کا ہو نہیں چاہیے نا ہیں قسم اس ذات کی کر کے نا کوئی کلمہ پڑھ کے مرے اونہ فضیلت نہیں خاتمے دی جنہ وہ ہی لفظ بولے جڑے پاک محمد دی زبان سے جاری سن جنہ او دی فضیلت کتنی ہوئی کسی کیوں اللہ نے پسند کیا واسطے پسند ہے سب تو آلہ افضل انسان بولو کہ سیبر کبھی ہوں مسلمان پسند کرنا اپنے واسطے خاتمہ ہو جا اچھا ادھر ویکو کمینگی ویکو یزید ہر سال لانت تازیاں نے ہر مقرر فرد سمجھا تے, تے جڑا خاتمہ پاک رسول کا دشمن اج بن گئے ہیں کہ یود رسارت سے لاند بھیجن لگو اگریزوں سے لند بھیجن لگو تو سارے بوتے انج بن جی ککیاں کیڑیاں چبڑ کے سجے کبھی بوتھا بنے جا بنیا ہوجو بےلے دجے کبے نظر مارو کہ خوش کہ ہو جا خوش ہوئے گا یوڈیا کا لاند پاؤں سمجھا جی مسلمان ہے یہ چاہتا ہے میرا خاتمہ آئے जेदा बूथा बनया हो सरगा समझा जे बेले का सूर उठ गया सारा दूर मैं उस अंग्रेजी बुलना समुद्री वाले को पुछना लाचिया یہودیاں سے لعنت نہیں وہ بھیجی کدی یہ خلاف نہیں وہ بولیات تیری دے سید لمبیا دیا جنگ لیا جزید جنگ امام حسین تاریخ لا اختلافی مسئلہ ہے بھی صحیح کہ نہیں وہ جنگ رسول قرآن کا فیصلہ اے تے قرآن حدیث لانت بھیجن، امت لانت نہیں د جی تاری سڈ ڈرام کنجر ملا ڈراما وہ بغیر ڈرامہ میں ٹبر خلاسے کھولا گاٹے گاٹھے چٹ بول بولے نہیں مسلمان پتا کیگاڑیا کی تا بگاڑیا کی ہے سکھ دیا پترا یہودی دی نسل جی جی یہ کچھ نہیں بگاڑیا تو پھر یزید کی بگاڑیا <سلام> بولنے نہیں ہوئے؟ اگر یہ آخر انہیں امام حسین قتل کرایا ہے مایا کھنگا لان کیا یہودی نے یہودی نے نبی قتل کیتے رسول اکرم نو زہر دیوائی جنگا رہیاں گستاخ بنیا گستاخاں دے سب گستاخاں دے دنیا دے اندر ہڑ ہونے لے دنیا تو اسلام دا نظام ختم کیتا اسلام قتل کیتا ولی قتل کیتے نبی قتل کیتے او کتیا کافرہ بلکہ سن خود کربلا <سؤال> نہیں ماریا جہ خط لکھ کے بلا سن نے جس وقت تمام آ گئے نے پیسہ ملیا ہے، پیسے دے پیسے دنیا کے لالچ ہیرچے چلازمت کے چکار خط لکھا حسین حسین حسین کے دعوے کرنا حسین تیرے نام پہ جان بھی نے سد کے امام حسین شہید اے نہ رل دے یزید نہیں سی مار سکتا میں چیلنج یزید امام حسین کو شہید نہ کر سکتا زیاد کی کوئی جرت نہیں تھی اگر ایک انجر نہ رڑ دے ہزار کھڑے چٹ تو لالچ چاہیے سارے سارے بھی ہزار مسلم شہید چکرایا ہوں میں کتے ملان تک پوچھنا دس جہ ہزار بیعت توڑی پہلا بلایا دس اے یزیدی سن یا اے یہودیاں دے کتے سن نظر امام حسین کربلا کی فرما دے سن بار بار او تساں مینوں اپ تے بلایا ہے کیا دنیا دے دنیا دی تاریخ شیعہ سنی تے متفق نہیں کہ ہی شیعہ سن اوہی حوبدار سن وہی خبداری محبت سے دعوے کرنے والے سن سیا سنی تاریخ متفک نہیں کہ جان امام حسین نو آخ بغیر نہیں رہ سکتے دکان والے کہسین نو سونے بیان نہیں کرتے راگر بیان نہیں کرتے سونے ادبان تیرے سلوار شوید نہ تاریخ کیا وقت وقت <احسن> <احسن> بلایا کسی نہ بلایا بولو بولو محبت رکھنے والے کرزا انہیں لانچیاں تک بازا ابد اللہ بن سباد نسل کو حسین بغیر جی نہیں سر معلوم ہوا اس لیے بھی ہے سن بھی نشانی میں دساں کی میں نشانی دساں جڑے امام حسین کا بہتا نعرا مارا اندروں حسین دے دشمن ہونا نشانی تے نشانی ہودروں زبان حسین حسین کردروں حکومت کے یہدیاں رڑے میدان چ بڑی موٹی جی نشانی دسی کی نشانی ہے بولو دیکھو حسین حسین خط لکھ کے حسین حسین آ جا میرے بغیر جی نہیں سکتے لالم کے خلاف اٹھ پائے اٹھ آ جا جس گئے زبان آخدیاں سن حسین دل کیوں پیسے پیسہ لبے گا دروں جتھو ملازمت معلوم ہوا اگر ویخ زبانی حسین کے دعوے کرنا لے دل دلوں دے دشمن دی نشانی پہچان کیے ملازمت رکھے گا حسین حسین دشمن حسین دشمن کا حسین دےنے کے دشمن حسین دے اسلام کے دشمن کا حسین کے قرآن دشمن حسین بغیر نہیں سکتے حسین دنیا حسین یہو جیسے کنسابی ہے اصا جان کا دے سکنے بکے مر سکنے مگر کسی کتے نوکری نہیں کر سکتے بلاؤ کون یزید نکلتا کون حسین ایسے دو ٹولے مقابلے چ حسینشنیا دشمن بولتے ہونا چاہیے نا ام ام ام ام ام ام ام وزن ہونا چاہی چاہیے روپیے کی خاطر حسین چڈ تے بھجنے لانت جا نوکری پچھے متوجہ ہے نوکری دے دے پیچھے نوکری دے دے پیچھے بولو آپ ہی کہن ہست حسین دین پناہ حسین دین حسین دین حسین،, دین حسین،, دین دین حسین،, دین حسین دین دین حسین حسین دیس تی عقیدہ ہے کہ نہیں بولو اچے آباد لال حسین دین دین حسین جگہ جگہ شیر پڑی دین اسن حسین دین حسین حسین حسین حسین حسین حسین دین حسین قاتل حسین دین حسین حسین دشمن دین دشمن دین دشمن حسین دشمن حسین بول اور نوکر بول اور تکے دی انگریز نوکری کے پیچھے رسول کے پیڑ نو چھڑا پھیرا لیا نمبر جا نوکری کے پیچھے نبی کا بی پڑھا نوکری دے پیچھے دین رسول کا پڑھا میں حسین سین قتل کی حسین پاک سرکار توجہ حسین دین حسین نہ حسینڈ پا مت پلا ستا خو کہ جان لگ پیے نہیں ہے ترین میں بوا تو متھرا کی دال بے نوکری ووٹر اس روڑے نے اسی چکر نے حسین تو جدا کرایا حسین کو جگا کرا کے پاک حسین شہید کرایا سچی دسی بولے نہیں نوکری سور سی سپیکر نے جس لے حسین کی گل کرو نا سچی آر جائے یا سپیکر مر جائے جی جڑے مولوی تریف کرتے آخر پاگل <سؤال> پاگل مارن امام حسین انہوں آخ گے کافر کافر کافر کافر کافر فر So اگریز نوکری میں سچی دس وہ دی نوکری فرض میں اگریزاں نوکری تو لن حسیندی یعنی دوسرے لفظ حسین پاپ کا فتوا حسین پاک کو پوچھو ہزور یزید نوکری امام حسین نے پوچھا یزید جا کر اللہ اللہ شبیل شہرت بول رہا ہوں امام حسین سے پوچھیں حضور یزید کی نوکری ملازمت جائز آپ کیا فتویٰ دیں گے حسینا چو پی جی یہ واہ واہ خون دو تل متے دلا کے حسین بنے فرتے سات یہ سان حقیقت جی میں لے جانا آپ گلیاز رکھنا کسی کا بس صرف مینو سچی سچی دسیا جی دل گواہی کی د امام حسین تو پوچھا جائے یزید کی نوکری ملازمت جائے یہ ملازمت یہودی یہ نظام یہودی دی ملازمت جائے وہاں کی آخر نہیں میں دعا کرا جھوٹا جھوٹا جڑا جڑا نہ بولے گا میں دعا کریں گا کراگا دل کی حسین دا فتوا کی ہونا ہے اگر پوچھا جائے حسین دسو یزید دی ملازمت جائز وہ آخ کے گڑا پو بھی ہالے میرے کو پوچھنا ہال پوچھنے دی لوڑ کی ہے تے پیسے نے میرے کو امام حسین تو پوچھا جائے یزید دی نوکری جیزے جائزے, جائزے تے امام حسین کا فتوا کی ہونا اچھی بولو مارو حسینچ جی جائے دی کی ملازمت نوکری چاہیے کہ نہ جائیں گے فرمانا بولو, بولو, بولو, بولو جائز فرمانا کہ نجائز دے جی ملے آدھے اگریزوں دی نوکری جائز انہوں نو آپ ہی سمجھ لا کہڑے پاس میں کہنا وا اگریز دی نوکری نجائز لکھ لانا دوکر بھوکا مر جائے وہ کرے میں انگریز دی نوکری کرو بھی صحیح نبی دین بھی پرو سے انگریز دی نوکری دی خاطر میں آخلا لکھ لانا دے پر حرام ہے میں نہ دی نوکری دل نہ یہودی کے پیسے دی رادت رکھنی جائ لادت بھیجنا فتوا میرا حسین آئے ان حسین جگ جگہ جگہ چیشتی تھے دس انگریز دی نوکری جائز ہے انگریز تعلیم کی تعلیم جائز اگلا جائز ہے انگریز کا نظام جائز ہے انگریز دی کی جگہ جائز ہے ان کی آنا ہے وہ فتوا پوچھ لی پوچھنے دی لوڑ نہیں انہوں گھر کے باہر ہر کسی باہر بورڈ لگ گا. دے دے سینے بورڈ لگے جی نکلتے سویری گھروں کا بورڈ پڑھ کے سینے کا بورڈ پڑھ ان پینٹا کا بورڈ پڑھ تین آپ دسے گا کیدھر چلے ہوں آخری لانتی یہ فتوا تیرا چیشتی کا بول دے نہیں سنو اتنا ظلم اللہ میں نے لاہور ایک کتاب میں بیان کیا آج یہاں کرتا ہوں اکبر بادشاہ جان دو اکبر بادشاہ جان دو مغلوں دا بولو مغل کا اکبر بادشاہ جانتے ہو سکول اکبر ہی بنایا سر یعنی رسول اللہ کے دین کے مقابلے ایک دیلا ہی انہوں پیار کیا سا اسلام انہیں بنایا دی اکبر, اکبر دینِ الٰہیے جو اس اس کلما اپنا بنایا لا اللہ محمد رسول اللہ دی بجائے ہے اس آخیا اکبر رسول اللہ پھر انہیں مسجد گرائیا مندر تیار کرائے اکبر نے مسجد گرا کے کی, کی تیار کیتا کی مندر تیار کیتا متیا دے دے تلک لوں گا تے دے تاریخ پٹ کے دیکھو میں سکولاں دے گھر دی کتاب کا حوالہ چلے سکر اسلامیہ پینتالی جلدان کتاب اڈی اڈی موٹی جلدی پن یونیورسٹی چھپی لکھی بھی ہونا ہے چھاپی بھی ہونا دے پڑھ کے ویک اکبر مردود دے حالات مردوت او کی کچھ کر سی مسلمانوں اکبر دے مورت ہونے امام نے اتفاق کیا جن جو جما شہ بنایا اللہ دے محبوب دے دین دے مقابل دین سے بڑھایا دے شاک کے گا رہے گیا اکبر دے دینِ الہی عوام دے کئی بندے جان جن جڑے سکولہ نال تعلق رکھنا ان سوال ہے یزید دا تے نام گوا رہا نہیں اکبر بادشاہ تے ملک دے نظام کا نمونے باب جنا نے اپنے کتاب فرمایا باب جنا نے اپنے کتاب فرمایا جب آپ سے پوچھا گیا کراچی میں چودہ اگست کے خطبے میں یا گیارہ اگست کے خطبے میں آپ کون سا نظام پیش کرنا چاہتے ہیں یہ جمہوریت تو اسلام میں ہے تو بابا جی نے فرمایا عجیب بات ہے ایسے مجھے پوچھتے ہو ہمارے بادشاہ شہنشاہ اکبر نے ہمارے شہنشاہ اکبر نے یہ نظام پہلے ہی ہمارا بتا دیا اور چودہ سو سال پہلے بھی رسول نے وہی دیا اکبر بادشاہ جس کا دین ال ابھی آپ کو بتا چکا ہو بابا جی نے فرمایا جو نظام اس نے دیا ہم وہی دینا چاہتے ہیں تو میں پوچھنا اکبر تو آپ کے لیے آپ کے ملک کے لیے ایک اسوہ حسنہ اور بہترین نمونہ ہے تو یزید کے ساتھ جنگ کیوں یزید نے اپنا کلمہ تو نہیں دیا یزید نے نہ کلمہ دیا نہ کوئی دین الہی ہی دیا وہ دین مصطفیٰ ہی رکھتا تھا دین مستفی دیتا تھا جی اس کا ثبوت بخاری میں موجود ہے ظالم تھا فاسق تھا ظالم فاسق تھا اور ظالم فاسق بھی ایسی سطح کا تھا کہ آج کے ظالم اور فاسق اس کے گرو اور وہ ان کا چیلا جی اج جہے ممبر تلو کے لانت پا رہے ہوں انہوں کا گھر کھو بابے ہور سب تو پہلا یہودیت کا بہترین پیغام پہنچانے والا وہ ٹی وی چکلا پڑا ہوا وہ کنجر پوترا یزید خلاف کھڑا بولنا گھر چی لانت پاؤنا گھر چی وہ کتے کا پوترا کچھ تیری عبادت ہی بے وائرتی تو شروع ہو عبادت اس اس کوئی کاروبار دلیاں نہیں چلتی بغیر مال بھی بیٹھا پیر جی پائی کڑیے جفی پاؤں پیے چمی چٹاکی ہوں پی ہے بالکل داخلہ جد دا باب پورا پڑیا جا رہا ذرا میں خلاصہ کھن لگا کسینی قوم دا چل خدا کرے قوم حسین دا نام لینا چھڈ دے میرے حسین بڑے خوش ہوتے آخر گے منافکا خدا دا شکر پڑھنا میرا نام تو لینا چڑی میں تھوڈے تو پوچھنا سچی دسیا جی ترنا بدکاری دیکھنے سٹاہٹ ہوں کتا حسین کہ کتیا یہودیا جب تک یہ حسین کے کتے زندہ ہیں تیرے ورگے یہودی سور نکلا کے رہے نال ڈرامہ نال ری دھی سٹاٹ نہیں ہوں گی سٹاٹ نہیں مروڑ لو اسلام چوت ہال حسین کجرا دے جاندے بھی پچھاندے جے خدا تیرے سات دل بندے دے جائے میں پہلو آخر ساڈے سگ چوری کوئی نہیں یہ <تصالح> میرے <ISPANETE> پاک حسین کا کام ہے حق سچ ڈی چوٹ یہ حسین عمل میں جڑا نکرے اویدیا رسی جی اچھی رکھ کتنا بول جا, بول جا, تینوں پتہ نہیں نہ بولے ساری زندگی لنگ گئی جو یہودیت کے خلاف ہے وہی حسین کا غلام ہے بولوے کی نعرہ ہے جو یہودیت کا دشمن ہے وہی حسین کا دوست جو یہودیت کا دشمن ہے وہی حسین کا اور ایس مجمے بچ بھی خوش ہو کے میری تقریر سنے سمجھی حسین उठ के जा चिश्ती बटना बटना यसीब आचामना है पागोसैन कुत्त भी खाद्य मोसी पचाम बाकी چڑ رہی دس اکبر اندر شاہجر کا نمونا جانبر تاریف جانا سکول دیا کتاباں جنہیں بزرگی دے نمونے اکبر باد لانا پیوا لانسی دروازہ کھولنا چاہتا جمیدنا چاہنا معاویہ تک معاویہ تک یہ دروازہ کھولنا چاہتے اگر تین برائی نفرت نال, نال غیرت ہو ری نہ بنے جے دیر کتے واگو اگے پوچھ مارتا رہنا پھر سمجھ لے تم برا نہیں سمجھ رہے چھا چاہنا ہے جدید کے بہانے صحابہ تک پہنچنا چاہنا ہے خبردار اسی ہے جاودی کا دشمن ہے یہودیت کا دشمن ہے یزیر سے بدتر ہوئے یزید کے بعد یزید سے بھی بدتر ہوئے یزید کے بعد یزیر سے بھی بدتر ہوئے اب یزید سے تو بدتر صرف بتاتا ہوں اور وہ بھی سید بتاتا ہوں پتا نہیں تاریخ گواہ ہے مسلمانہ دیاں آخری دو حکومتان سن ایک عرب ایک ہندوستان عرب دی حکومت سے سلطنت عثمانیہ کڑی چھ سو سال حکومت رہی جنہ دے ایک مبارک بادشاہ ذکر لاہور ارتغرل خلاف ناچی نے فتح فرمایا فتح فرمایا سی قسطنطنیہ فتح فرمایا بولو بولو فتح فرمایا کہ فتح آپ ہی کریم نے اول جایس شن یغزو مدینہ تا قیسرہ مکور اللہ جڑا قسطنطنیان دی جنگ لڑناڑا پہلا دستا جاوے گا وہ سب بخشے ہوں گے تو صحابہ مرزور رکھ دیتا اس جنگ شریک ہونا استے تاکہ وہ فضیلت حاصل کری اور اے, اے جنگ جننے وارائی ہوئی ہے حضرت معاویہ دے دورج ہوئی ہے ہائے ہائے ہائے ہائے سلطان محمد ثانی نے ایک سلطنت بولتے سب علماء ماسولا حکمران دوسری حکومت سی ہندوستان یہ ہوگزیب عالمگیر رحم اللہ جنہوں سڈے علامہ اقبال نے مجدد لکھے اور ہندوستان کا دوسرا ابراہیم لکھا ہی انسانی لکھا اور مجدد کئی اکرام توجہ ہے دا ذکر خیر شیخ نور الحق ہوں میرے گل سمجھے مسلمانہ دی حکومت گڑی سی مغلوں خبر جی وہ مسلمان برطانیہ یہ ہاتھ گئی تو برطانیہ ہاتھوں کے ہاتھ آئی آئی پتا وہ حکومت برطانیہ جنگ ہو رہی جہے سلطنت جہاں بھی او والی نائب مقرر کردے سن وہ ہمیشہ سید ہوتے کیوں نے بھاگنا روز ہے ادھر کابا شریف اے دی حکومت سید دے دے اے او سادات دے جس برطانیہ دی جنگ لگی ہے نا ساری اس سلطنت اسمانیا اس وقت مکے مدینے کے اتنے جس سید دی حکومت سی نہ سی حسین جیڑا ہاکم سید بنتا مکے مدینے جڑا شریف مکا سریف مکا کا نام سے ہرسین بہت حسین برطانیہ بولتے مسلمان ہزور دی امت نال حضور کے دین جنگ ہوئی کی غداری کر کے گیا برطانیہ شریف مکا سابے کے اتنے انہیں گولی چلوائی روضہ رسول سے گولی چلوائی سید تاریخ اگر ہو یہودی جیسے دشمن نسلت کرنا لگا حکومت کی انہاں انہیں آخر تین حصہ دے دیا برطانیہ تینو بھی حصہ دے اے مقوال ہے چلو پہ یہودی کعبے سے مسلط کیا انہیں کعبے سے گولی چلائی یہود رسول مسلط کیتا انہیں روزہ رسول سے گولی چلائی فیصلہ باد پی رے اسلے ملازم سی انگریز, دور انگریز دی فوج ملازم میں نام نہیں لے گا برکت میری برکت خراب اسلے ملازم سی برطانیہ حکومت کلما بلکستان کا گولی چلائی مولا مولانا نے اللہ ساندے والے رہ اللہ شیر سنت دنیا چ مشہور نے فرمایا فلانیاں تینو حج نصیب ہونا کیونکہ تو اللہ دے دے گولی چلائی, انو انو انو ان نصیب نصیب گولی چلائی وہ پیر ہے ہے یہ پیر وہ پلیت ہے اور جن نے رسول تے پورا علاقہ یہودیوں دے قبضے دیوا کے ہمیشہ واسطے اوتھے دربار بھی ٹھوائے تے مول سارے کام شروع ہو گئے۔ جو اوتھے کام ہوئے اج تک تے ہوندے رہن گے گستاخیاں سب او یہودی دے ہاتھوں جنے کرائیاں او سید او حسین نے حسینی بنیا کھڑا ہے اوہ حسینی بنیا کھڑا ہے یزید پلیت ہے خیر بس منظوری کا وقت بارہ بجے چلیے منظوری حسین حسین پاک حسین پاک بھی اچھ کرتے منظور نہیں سلا ملی مربق شکر خدا کا میرا حسین اس لیے بڑی بےزتی ہو جانی کون سا مغل مسلمانوں کی حکومت سی دو بندے برطانیہ بغاوت کی حکومت ہے دنیا کے رسول حکومت مکوا کا مسلمان براوے قرآن اڑا مسجد گروا سارے کام کفر جو مرضی کار گیا سارا کرا اے پاک ل پھر حکومت قائم ہو گئی اگوں چلاد کا دے کی کوش کرتے کون کون نے بچ میں باہر ہاں شکر خدا کا مینو یزیدی ہو جا یزید تو بد تاراگر میم یزیدی نو قبول میں ہوں سمجھ لگی ہم پر لانا چاہتے میں تلوار پھر گئی یہ چشتی بچ سی اللہ شان ہمیں مسلمان بان کر رہنے کی تو فیقت فرمائے آخر